میں دو پرانے اکر علماء نے تو یہ لکھا آنکھ میں دوا ڈالنے میں حرج نہیں اچھا اس دور کے جو ان کا کہنا یہ ہے کہ آنکھ میں اگر دوا ڈالیں دوا اندر جاتے انہوں نے روزہ اٹھنے کا آنکھ میں سرما بھی تمام کہ حضور رمضان میں روزے کی حالت میں سرما لگایا لہذا اس سے پتہ لگتا ہے کہ حضور جب رمضان میں سرما لگایا تو نہیں ٹوٹنا چاہیے میں درمیانی راستہ یہ عرض کرتا ہوں کہ روزے کی حالت میں بچنا چاہیے شہری میں دوا ڈالنے یا افطار میں دوا ڈال